أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا قالوا الطيرنا بك معك قال طائركم عند الله بل انتم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهتين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان نفیدمی یا مخترم النمل ہے یہ اور النمل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر چالیس پر پانچ پینتالیس یعنی فورٹی فائیو نمبر کی آیت سے لے کر ففٹی تھری نمبر کی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورت النمل میں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بڑے ہی احسن اسلوب میں انسانیت کے سامنے پیش کیا اور بتلا دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر فضل و کرم کرے تو اس وقت بندے کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اگر انسان کے سامنے حق اور باطل دونوں چیزیں آ جائے تو باطل کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس کی رانائی کو دیکھ کر انسان کو باطل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بلکہ حق کو قبول کرنا چاہیے جس طرح سے ملکہ سبا نے حق اور باطل دونوں کو دیکھا اور حق کو قبول کر لیا اب یہاں سے مختصرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کے واقعے کو بڑی ہی مختصر انداز میں پیش کیا ہے اور اس واقعے کو بھی پیش کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ نبی کا فرمان آ جانے کے بعد اگر نبی کا فرمان آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اس کے آنے کے بعد کوئی بھی قوم اگر نبی کے فرمان کو ٹھکراتی ہے اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتی ہے تو اس قوم کو ہر حال میں ہلاک و برباد ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صلی علیہ, علیہ السلام کے قوم سمود کے واقعے کو پیش کرتے ہوئے صالح علیہ السلام کے واقع کو بیان فرما رہا ہے ولاقد ارسل خام صن عبود اللہ هُمْ فریقان یکتسمون ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ ان عبد اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو جب انہوں نے یہ پیغام لوگوں کے درمیان پیش کیا فَإِذَا هُمْ فریقان یکتسمون تو دو الگ الگ گروپوں میں بٹ گئے جیسے ہی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس پیغام کے آتے ہی صالح علیہ السلام کی قوم دو گروپ میں بٹ گئی ایک مومن کے گروپ میں بٹ گئے اور دوسرے کافر کے گروپ میں بٹ گئے اور یہ صرف صالح علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت ہمیشہ اسی چیز کا ثبوت دیتی رہی ہے کہ جب بھی کوئی ندی ان کے اندر آیا اور انہوں نے حق کا پیغام لوگوں کے سامنے پہنچایا تو دو طرح کے لوگ دو الگ گروپوں میں بٹ گئے جو مظلوم قسم کے لوگ تھے سماجی اور معاشرتی نا انصافی سے بالکل بیزار ہو چکے تھے جو لوگ اپنے دل کے اندر انصاف رکھتے تھے ایسے لوگ نبی کی نبوت پر ایمان لے آئے ان کی دعوت پر ایمان لے آئے اس کے مقابلے میں چودھری امیر اور مالدار قسم کے لوگوں کی اکثریت ایک طرف ہو گئی اور انہوں نے نبی کی دعوت کا انکار کر دیا پورے نبی کے کو دیکھ لیجیے نبیوں کے پوری تاریخ کو دیکھ لیجیے نوح علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے بھی انبیاء ہیں سبھوں نے جب اپنی دعوت کو پیش کیا تو معاشرے کے بالکل نا میں پڑے ہوئے لوگ معاشرے کے ظلم کی چکی میں پسے ہوئے لوگ انصاف والا دل رکھنے والے لوگ بس انہوں نے ہی نبی کی نبوت کا اقرار کیا وگرنا جو چودھری قسم کے لوگ تھے جو مالدار قسم کے لوگ تھے جو امیر و کبیر قسم کے لوگ تھے انہوں نے نبیوں کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور کافروں کے گروپ میں بٹ گئے اللہ نے فرمایا فیدا ہم فریقان یکتسمون جب صالح علیہ السلام نے اللہ کی دعوت کا پیغام دیا تو دونوں دو گروپ میں بٹ گئے مومن کا گروپ الگ ہو گیا کافر کا گروپ الگ ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اللہ تبار کو فرما رہا ہے علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو بھلائی کو چھوڑ کر کے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو تم کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم اللہ کی مغفرت طلب کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے تاکہ اللہ تم پر رحم کر دیتا یعنی میں نے ابھی بتایا کہ ہر نبی کے آنے کے بعد انسانوں کی یہ روش رہی ہے کہ جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے تھے جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے جن کا معاشرے کے اوپر دبدبا ہوتا تھا وہ نبی کی نبوت کا انکار کر دیتے تھے اور نبی جو بات بولتے تھے اس کو وہ جھٹلا دیتے تھے اور جب نبی ان کو سمجھانے جاتے تو اس کے مقابلے میں کہتے کہ جب آپ اتنے سچے نبی ہیں تو اللہ کا عذاب لے آئیے جس عذاب کا رٹا آپ مار رہے ہیں جس آذاب کے بارے میں آپ بار بار بول رہے ہیں کہ اللہ عذاب دے گا تو اگر آپ اس قدر سچے ہیں تو اللہ کے عذاب کو لے آئیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو نیکی کے مقابلے میں ہم تم کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں اور تم برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو ہم تم کو اللہ کے رحمت کی طرف بلا رہے ہیں تم اللہ کے عذاب کی جلدی کیوں کر رہے ہو تم کو کرنے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرتے اللہ کے سامنے جھکتے اس کو اپنا بڑا اور معبود مانتے تو اللہ ممکن ہے کہ تمہارے اوپر رحم کر دیتا لیکن تم ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے عذاب کی جلدی کیوں مچائیں گے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا اور ان کے برائی کے اوپر تنقید کیا اور ان کو بھلائی کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیا کہا قالو ان نے کہا تیار تم جو ہو تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے ہاں نحوست پھیل گئی ہے آلق پیارنا بکا وک تم بھی منحوس ہو اور تمہارے ساتھ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب منہوس ہیں تم بھی منحوس ہو اور تمہارے ساتھ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کے سب منحوس ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ جب سے تم نے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے ہماری پوری قوم ایک تھی ہم سب لوگ بوتوں کی پوجا کرتے تھے غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے بڑی خوشی سے رہتے تھے اطمینان سے رہتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے کماتے تھے کسی طرح کا کوئی فرق نہیں تھا لیکن تم جب سے آئے ہو ہمارے معاشرے کے اندر پھوٹ پھیل گیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے جب دینی اسلام کہیں پر آتا ہے اور کسی انسان کے اندر دینی اسلام جاگوزی ہوتا ہے تو ویسے ہی برائی اور بھلائی میں فرق ہو جاتا ہے جو موحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو توحید پرست ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والے ہوتے ہیں کبھی بھی وہ باطل سے ساز باز نہیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہیں جمے رہتے ہیں اور ان کے حق پر قائم رہنے کی وجہ سے ان کے حق پر جمی رہنے کی وجہ سے جو باطل ہوتا ہے وہ خود بخود اس سے الگ ہو جاتا ہے تو الگ ہوتا ہے باطل لیکن باطل یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے فٹ پڑ گیا ہے باطل یہی سمجھتا ہے الگ تو ہوتا ہے باطل حق پر چلنے والا ہمیشہ حق پر قائم رہتا ہے اور اس سے الگ کون ہوتا ہے باطل الگ ہوتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کی تعلیم جب آئی اس کے اندر تو ہمارے درمیان پھوٹ پڑ گیا حالانکہ پھوٹ وہ خود ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ باطل پرست ہوتے ہیں حق کے ساتھ رہ نہیں سکتے اس لیے وہ الگ ہوتے ہیں لہذا وہ حق کو ہی دوش دینا شروع کر دیتے ہیں یہ پورے نبی کے, در... کے... قوم کے درمیان ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلمائے حق پرستوں نے جب حق کو قبول کیا تو انہوں نے باطل پرستوں سے اختلاف نہیں کیا لیکن باطل پرستوں کو یہ لگا کہ یہ ہمارے باپ داداوں کے آئے ہوئے مذہب کی جو ہے تردید کر رہا ہے تنقید کر رہا ہے جس پر ہم لوگ ایک زمانے سے چلتے چلے آ رہے تھے یہ لوگ اس سے ہٹ رہا ہے اسی لیے فوراً کہہ دیا کہ یہ لوگ پھوٹ ڈالتا ہے پھوٹ ڈالتا ہے تو ایسے ہی مسئلہ صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا میں سبود نے کہا کہ جب سے تم آئے ہو ہم لوگ ایک تھے لیکن تمہارے آنے کی وجہ سے ہم لوگ دو گروپ میں بٹ گئے اللہ کے رسول صالح السلام نے کہا کال کا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے تم جو مجھ کو منحوس بل, بول رہے ہو کہ ہمارے آنے کی وجہ سے تمہارے قوم میں پھوٹ پڑا ہے اصل نحوس تو تمہاری, تمہاری اللہ کے پاس ہے ہمارے آنے کی وجہ سے پھوٹ نہیں پھیل رہا ہے اگر حق کو پوری دنیا قبول کر لے تو کیا وجہ ہے کہ دنیا میں پھوٹو اگر دنیا کے لوگ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو کیا ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر پھوٹو پھوٹ کب ہوتا ہے کہ جب حق پرست قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں لیکن اس کے مقابلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے منمانی انداز میں اپنے نفسانی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سماج و معاشرے کے لوگوں کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے فوٹ پڑتا ہے چاہے وہ گھروں کے اندر پھوٹو چاہے سماج و معاشرے کے اندر پھوٹو چاہے بستیوں کے اندر پھوٹو چاہے شہروں کے اندر پھوٹو پھوٹ یہیں سے پڑتا ہے حق پرست کی چاہت ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ قرآن سنت کے مطابق ہو کیونکہ قرآن اللہ کا ہے نبی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے किया کیا جو انہوں نے بیان کیا وہ اللہ کا کلام ہے ہم کو پیدا کرنے والا اللہ, زندگی چلانے والا اللہ ہماری سانسوں اللہ ہمارے ایک ایک لمحے کا نگہبان اللہ تو فیصلہ اس کا چلنا چاہیے ہم پرست یہ چاہتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں باطل پرستوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا ہے باطل پرست چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے من کے مطابق ہو ہمارے سماج کے مطابق ہو ہمارے خواہشات کے مطابق ہو بس یہیں پر سے پھوٹ پڑتا ہے تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے آنے کی وجہ سے پھوٹ نہیں پڑا ہے بلکہ تمہاری منحوسیت تو اللہ کے پاس ہے تم جب سے جب جب میرے آنے کے بعد جب جب تم میرا انکار کر رہے ہو تو اللہ آزمائش ڈال رہا ہے مصیبتیں ڈال رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اور تمہاری جماعت جو دو گروپ میں بٹی ہے اللہ دو گروپ میں بانٹ کر کے بھی تم کو آزما رہا ہے کہ تم حق کا ساتھ دینے والے ہو کہ باطل کا ساتھ دینے والے ہو جب تمہارے سماج و معاشرے کے اندر دو گروپ ہوا ایک حق پرستوں کا گروپ ہے دوسرا باطل پرستوں کا گروپ ہے تو اللہ دراصل تم کو یہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم حق پرستوں کا ساتھ دیتے ہو کہ باطل پرستوں کا ساتھ دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صالح علیہ السلام نے کہا قالۃ اللہ تمہاری منحوثیت تو اللہ کے پاس ہے بلن تم قومنطف تنون بلکہ تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس چیز کو اپناتے ہو حق کو اپناتے ہو یا باطل کو اپناتے ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے آگے کچھ اور واقعات پیش کیے ہیں جو صالح علیہ السلام کے ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اگر کتاب و سنت کے دائی اور کتاب و سنت کے ماننے والے جو لوگ ہیں اگر وہ اپنی بات پیش کرتے ہیں تو اس سے جو لوگ الگ ہوتے ہیں دراصل وہی پھوٹ ڈالنے والے ہیں کیونکہ کتاب و سنت کبھی بھی پھوٹ ڈالنے کا کام نہیں کرتا ہے کتاب و سنت لوگوں کو مربوط کرتا ہے جمع کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں سماج کے اور معاشرے کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی شخصیت پرستی میں معاشرے کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں کسی گروپ کا کچھ اور شخص ہوتا ہے جو اس کا مین امام ہوتا ہے دوسرے گروپ کا کوئی اور شخص ہوتا ہے جو اس کا مین امام ہوتا ہے یہ سب لوگ آپس میں پھوٹ ڈالتے ہیں کچھ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھ کر کے پھوٹ ڈالتے ہیں مگر نہ قرآن و سنت پھوٹ ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے کوئی بھی نبی لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ لوگوں کو متحد اور مربوط کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک وطالعہ ہم تمام کو کتاب و سنت کے اوپر چلنے والا بنائے اللہ اخبار کو مطالعہ ہم تمام کو کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد اور مربوط بنائے آمین یا رب العالمین او مالینا اللہ